الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ الزین خلاسط اعوذ بالله من الحم کنتاسان بسم اللہ آم لما تقولون ما لا تفعلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم وقال قائدنا العظم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاه والسلام وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترمہ پرنسپل صاحبہ میڈم ذلہ ہما صاحبہ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طالب علم ساتھیوں یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پرنسپل صاحبہ کی طرف سے مجھے دوبارہ یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں ان کی چاہت تھی دراصل کہ ہمارے طلباء سے وقفے وقفے سے کبھی کبھی کچھ بات ہو جایا کرے گزشتہ ملاقات میں آپ کے سامنے جن کو یاد ہوگا انسانی دل کے حوالے سے بات ہوئی تھی یہ طلباء حضرات اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا اب آواز نہ آئے تو انسانی دل کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور اجمالاً بتایا گیا تھا کہ دل کے تین بڑے راستے ہیں جن کی طرف سے جن راستوں سے دلوں میں میل اترا کرتا ہے تو ان میں سے ایک راستہ آنکھ ہے ایک راستہ کان ہے اور ایک انسان کی زبان تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ زبان کے استعمال کے حوالے سے بات دیکھیں انسان ہم اپنی معاشرتی زندگی میں عموماً دو الفاظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت یہ الفاظ ہم دونوں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں فرق تعلیم تو انسان کسی مکتب میں کسی مدرسے میں کسی اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جامعات میں حاصل کر لیتا ہے لیکن تربیت کا ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سڑکوں پر بڑے بڑے ڈگری ہولڈر جن کے پیشے ڈاکٹر انجینئر وکلا جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں. مگر سڑکوں پر سب سے زیادہ وائلیشن کرتے ہوئے وہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے مثلاً بھی ریلوے فاٹک عبور کرنے کا اتفاق ہو آپ کو تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ فاٹک بند ہوتا ہے تو دونوں سمتوں سے گاڑیاں اس انداز میں آ کر ہم کھڑی کر دیتے ہیں کہ نہ فاٹک کھلنے کے بعد جانے والوں کو راستہ ملتا ہے نہ آنے والوں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارن بچتے چلے جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو کوسرے ہوتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو یہ ہماری تربیت کا شاہکار ہے ہماری تربیت کا عکاس ہے کہ ہماری کیسی تربیت تو تربیت اللہ رب العزت نے انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند اور منصبی تعلیم و تربیت ہے انسانوں کی خود فرمایا ان نما معلما مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور قرآن کریم نے بھی فرمایا لقد من اللہ رسولہ یتلو علیہ آیاتی یتلو الہم آیاتی پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ یوزکی ہیم اور ان کا ترقیہ نفس کر رہے ہیں تربیت ہو رہی تو یہ منصب رسالت ہے لہذا اولاد کے لیے سب سے زیادہ فکر مند چیز جو ہے والدین کے لیے اپنے اولاد کی تربیت کہ میرے بچے جب میرے گھر سے نکلیں تو پتہ چلے کہ یہ کسی شریف آدمی کے بچے میں ان کی ایسی تربیت کروں اور استاد بھی روحانی والد ہوتا ہے تو اسی لیے آپ کی محترمہ میڈم صاحبہ نے آپ کی تربیت کے لیے یہ ایک ارینجمنٹ کی اور مجھے مدعو کیا ہے تو خیر میں موضوع کی طرف آتا ہوں پیش نظر اور کریم کی جو دو آیات مبارکہ پڑھی گئی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی ہے اس میں حال نے فرمایا یا فرمایادین آ آمنو اے ایمان والو لما تقول ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے ہو لم تکول ما لا تفعلون جو تم کر نہیں سکتے ہو وہ باتیں تم کیوں کرتے ہو اور ایک جگہ فرمایا ما یل من قول الا لدہ رقیب عتید دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ اپنے فرشتے بٹھا رکھے ہیں کہ رامن جو تمہارا ایک ایک قول لکھتے ہیں لکھ رہے ہیں تو سنبھل کر بات کرو یہ جو زبان ہے نا اس کا استعمال انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان اکثر اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں اور عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ اللسانو جرم صغیرن یہ زبان وہ چیز ہے جس کی جسامت بہت چھوٹی ہے وہ جرم کبیرن اور اس کا گنا اور اس کی خطا اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی ازالا نہیں ہوتا مشہور مقولہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ تلوار کا گھاؤ یا تلوار کا جو وار ہوتا ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم مندمل ہو جایا کرتا ہے لیکن زبان کا جو وار ہوتا ہے وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا ساری عمر انسان کو یاد رہتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان المر تحت لسانی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے یعنی ایک انسان کی زبان کا استعمال آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسا آدمی شریف النفس نفس انسان ہے یا غلط آدمی ہمارے ایک بزرگ گزرے بن یسار رحمت اللہ تعالی انہوں نے کسی نوجوان کی گفتگو سنی جیسے آج کل ہماری زندگی میں ہماری گفتگو ہے ابے تبے کر کے ہم بات کرتے ہیں بڑے چھوٹے کا پاس نہیں ہوتا ہماری گفتگو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں کتنے چینل دیکھ کر آتا ہوں کتنی فلمیں دیکھ کر آتا ہوں کن کن اداکاروں کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہماری گفتگو اس بات کی ایک کاس ہوتی تو وہ بزرگ نے ایک نوجوان کی بات سنی کہ وہ, وہ بزرگ جب ہمتنگوش ہوئے دیکھا تو وہ نوجوان بڑی اول قسم کی گفتگو کر رہا تھا تو اس کو جھڑکا اور فرمایا بیٹا دیکھو غور کرو کہ تم اپنے خالق کے نام کس طرح کا خط بیج رہے ہو ما یلفن قول اللہ لدئی رقیب العطیب بیٹا تمہاری ایک ایک الفاظ جو ہیں وہ فرشتہ لکھ رہا ہے اور اللہ کے حضور ان کی روزانہ حاضری ہوتی ہے روزانہ تمہارے الفاظ اعمال اقوال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو سوچو کہ تم اپنے رب کے نام کیسا حد بھیج رہے ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری گفتگو کا لیول ہماری گفتگو کا انداز ہمارا انداز بیان کیا ہونا چاہیے وہ ایک بزرگ کا میں نے پہلے بھی مقولہ عرض کیا تھا کہ وہ فرمانے لگے دل کی مثال ہانڈی کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچے کی سی ہے اب ہانڈیا میں جو پکا ہوتا ہے چمچہ اسی کو باہر نکالتا ہے تو اگر آپ کسی شخص کی زبان سے غلط گفتگو سنیں تو اس کا مطلب کہ اس کے دل کے اندر برائی بسی ہوئی ہے اور اگر آپ کسی کی زبان سے پھول جھڑتے ہوئے دیکھیں اچھی اور شائستہ گفتگو سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی اچھائی ہے اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے یعنی اس کی زبان کا استعمال اس کی کیفیات بتائے گا کہ یہ کس لیول کا آدمی ہمارے بزرگ گزرے ماضی قریب میں یہ مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے عموماً ایک کتاب نماز کے بعد یہ تبلیغی حضرات پڑھتے ہیں فضائل اعمال فضائل اعمال کا جو رائٹر ہے جو مصنف یا جو مرتب ہے حضرت مولانا زکریا کان دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے دادا مفتی الہی بخش کان دہلوی اللہ تعالی علیہ بر صغیر کی آزادی سے قبل ہندوستان پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے کان کے علاقے میں ایک پلاٹ کے اوپر ہندو مسلمانوں کا جھگڑا ہوا تو وہ بات عدالت تک پہنچی جب بات عدالت تک پہنچی تو جج بھی پریشان ہو گیا انگریز جج تھا پریشان ہو گیا کہ میں کیا فیصلہ کروں کیونکہ دونوں طرف سے دلائل بڑے مضبوط آ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی ہندوؤں کی طرف سے تو اس جج نے کہا کہ رفائے شر کے لیے شر کو دفاع کرنے کے لیے آپ لوگ خود مجھے کوئی تجویز دیں تو ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہندوؤں نے دیکھیں غور سے سنیے گا ہندوؤں نے حضرت مفتی الہی بخش کام دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پیش کیا کہ جج صاحب ان کو بلا لیجیے اور انہی سے گواہی لے لیں ان کی گواہی پر فیصلہ کر دیں اب مسلمان خوش ہو گئے بھولے نہ سمائیں کیونکہ مسلمانوں نے اس پلاؤ کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے اور ہندوؤں کے چہرے لٹک گئے کہ یہ ہمارے ان بڑوں نے کیا کر دیا بھائی ایک مسلمان عالم کا نام لے دیا جب مفتی الہی بخش کاندہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد دل میں یہ تہیا کر رکھا ہے کہ کسی انگریز کو میں براہ راست دیکھوں گا نہیں اور جب کیونکہ انگریز ہے تو میں وہاں جانا نہیں چاہتا ہوں تو پہلے جج سے پوچھ لو یا میں چہرے پر رومال ڈال کے آؤں گا یا میں ان کی طرف پیٹ کروں گا پھر وہ کہیں عدالت کی بے عزتی اور بےحرمتی نہ قرار رہے اس کو تو ہندوؤں نے جا کر بات رکھی جج کے آگے جج نے کہا جیسا بھی ہو رفا شر کے لیے بلا لو ان کی جو مرضی ہو کرتے رہے اب حضرت الائی وقت چاندیلوی رحمت اللہ علیہ آئے کٹہرے میں جج کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے جج نے پوچھا مفتی صاحب یہ زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے فرمایا نہیں کہا ہندوؤں کی ملکیت ہے فرمایا جی ہاں مسلمانوں کے چہرے اترنا شروع ہو گئے کہ حضرت یہ تو مسجد تعمیر ہو رہی تھی اسلام کو کتنا بڑا فائدہ ہوتا اور ہاں آپ نے کیسی گواہی دے دی جج نے اگلا سوال کیا کہ پھر مسلمانوں اگر ہندوؤں کی زمین ہے تو کیا ہندو اس پر مندر بنا سکتے ہیں فرمایا ہاں جب ان کی ملکیت ہے تو وہ چاہے مندر بنائے چاہے گھر بنائے مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جج نے فیصلہ لکھا کہ آج کے اس کیس میں مسلمان کیس ہار گئے لیکن اسلام کیس جیت گیا اور مسلمانوں کے چہرے اترے ہوئے تھے حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت نے کہا بھائی میں نے سچ کہا جو مجھے معلوم تھا میں نے وہ کہا یہی وجہ تھی کہ کمرہ عدالت سے باہر آتے ہی وہ ہندو خود بھی سب کے سب مسلمان ہو گئے پوری بستی مسلمان ہو گئی انہوں نے کہا جو دین جو مذہب اتنا سچا ہو کہ اس کے پیروکار سچ کا دامن نہ چھوڑتے ہوں وہ واقعی حق دین ہے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور وہ جگہ مسجد کو واپس مل گئی تو یہ ہوتی ہے سچ کی برکت کہ ہماری زبان سچ پر عادی ہو جائے ہم سچ بولنے والے ہو جائیں کسی لیے جج کو اعتراف کرنا پڑا کہ آج مسلمان کے سار گئے لیکن اسلام جیت گیا یہ ہماری پہچان تھی مسلمانوں کی کہ ہم جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے آج ہماری زبانیں چل رہی ہوتی اور یہ جو زبان کا چلنا ہوتا ہے نا یہ در حقیقت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان کا جو استعمال ہے مند آدمی جو ہوگا وہ ہمیشہ خاموش رہے گا اس کی زیادہ تر اوقات خاموشی میں گزریں اور جو بیوقوف آدمی ہوگا اس کی زبان چل رہی ہوگی اب جب مستقل زبان چل رہی ہو تو کچھ نہ کچھ الفاظ نکلتے ہیں الٹے سیدھے اور پھر ان پر پکڑائی ہوتی ہے ان پر پھر پکڑائی ہوتی ہے اور نتیجتن انسان کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے دیکھیں حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ تین صحابی ہلال بن مرارہ حضرت کاب اور حضرت امیہ یہ تین صحابی تھے غزوہ تموب میں شرکت سے رہ گئے اور وجہ کیا تھی کہ مدینہ کی عموماً دارو مدار جو تھا مدینہ کا وہ کھجور کی فصلوں پر تھا اور یہ غزوہ عین کھجور کے فصل کی کٹائی کے دنوں میں آیا تو یہ تینوں صرف اس چکر میں رہ گئے کہ ہم اپنی اپنے فصل کو سنبھال کر اگلے دن تیز رفتار گھوڑوں پر نکل جائیں گے اور لشکر اسلام سے جا کر مل لیں گے اس میں آج کل آج کل طول پکڑتا گیا اور یہ لوگ رہ گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹائے اب جب واپس لوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزب سے بھی تشریف لاتے تو جو منافقین یا جو صحابہ رہ گئے ہوتے تھے وہ اپنے عذر پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے نہ جا سکے تو عموماً منافقین کی عادت تھی وہ جھوٹے عذر پیش کر دیا کرتے تھے اب انہوں نے جھوٹے عذر پیش کرنا شروع کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر معمولی سی مسکراہٹ ہلکا سا تبسم اور ہر ایک کا وہ عذر قبول فرما رہے ہیں منافق. لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل نے مجھے کہا کہ کاب یہ تم کس کی بارگاہ میں جھوٹا عذر پیش کرو گے الفاظ تو تمہیں بڑے آتے ہیں خطیب تو تم بڑے بلا کے ہو مگر جانتے ہو یہ جس کی بارگاہ ہے اس کو ابھی ابھی وہی کے پردہ جو ہے وہ میرے سارے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گا وہی کی صداخت سے لہذا میرے دل نے مجھے کہا کہ سچ سے کام لو میں نے سچی بات آگے رکھ دی کہ حضور کوئی ایسا عذر نہیں تھا صرف یہ فصل کی کٹائی کے چکر میں آج کل میں رہ گئے یہاں تک کہ آپ لوٹ آئے اب دیکھیں وہ جو منافقین تھے نا ان کے عذر قبول ہو رہے ہیں اور جب اپنے نے سچی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منش خداوندی بندی کے مطابق ان کو سزا دی حضرت کعب کو حضرت حلال بن مرارہ کو اور حضرت عمیہ کو تینوں کو سزا دی سزا کیا دی کہ بھئی ان سے کتا کلامی کر لی جائے ان سے سوشل بائی ہوگا کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرے یہاں تک کہ ان کی بیگمات گھروں سے میں کے چلی گئی ایک حلال بن مرارہ چونکہ ضعیف تھے تو ان کی بیوی گھر پر رہی اجازت لے کر کے حضور میں کھانا پینا دے دیا کروں گی بات کوئی نہیں کروں گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی چالیس دن تک تقریباً ان لوگوں سے کتا تعلق رہا کتا کلامی رہی اب یہ جس مسلمان کے پاس چلے جائیں وہ بات نہ کرے کیونکہ حضور کا حکم ہے انہوں نے سچی بات پیش کی ہے سچی بات پر اب ان کو اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے پھر ان کی چالیس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو جگہ دے دی اور الفاظ یہ آئے لقد تاب اللہ عالم نبی یہ دیکھیں اب غور کریں گناہ یا غلطی جو سرزد ہوئی ہے غلطی ان تین صحابہ سے ہوئی ہے اور اللہ رب العزت جب توبہ کی قبولیت کے الفاظ بھیج رہے ہیں نازل فرما رہے ہیں تو فرمایا لپتال علنبی ہم نے توبہ قبول کی اپنے نبی کی ول اور مہاجرین کی ول اور انصار کی وہ صلاحت الزین و اور ان تین لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے اس میں ہمیں ایک اور سبق مل گیا کہ مسلمان جو ہے اس کو اسی لیے کہ جسد واحد ایک جسم کے مانند قرار دیا گیا ہے کہ دیکھیں لغزش کسی ایک سے ہوئی ہے لیکن پوری اسلامی سوسائٹی پریشان یہاں تک کہ اللہ کا رسول ان کے لیے رو رہا ہے حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے غسان کے بادشاہ نے خط بھی بھیجا عیسائی بادشاہ نے کہ تم جیسا ہارڈ ورکر اور اس کو یہ سلا مل جائے تو تم ہمارے پاس آ جاؤ فرمایا وہ خط میں نے دہتے ہوئے تندور میں ڈالا اور میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور اب یہ حالات ہو گئے کسان کا بادشاہ مجھے دعوت دے رہا ہے عیسائیت اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس زندہ رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں بچاتا زمین مجھے اپنی وفتوں کے باوجود تنگ نظر آتی اور زندہ رہنے کا کوئی سہارا نہیں لیکن صرف ایک بات نے مجھے زندگی دی کہ میں جب بھی مسجد نبوی جا کر سنتوں کی یا نوافل کی نیت باندھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار بری اور شفقت بری نگاہوں سے مجھے دیکھا کرتے تو ان کا وہ کنکھیوں سے دیکھنا میری زندگی کا عنوان بن گیا اور اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا کہ ہر تازہ علیہم العرد بما رحبت یہاں تک کہ زمین انہیں تنگ نظر آنے لگی اور زندہ رہنے کا انہیں کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سچائی کی بنیاد پر امتحانات آتے ہیں انسان کے اوپر لیکن اگر انسان یہ تہیا کر لے کہ میں نے اپنی زبان کو سچائی پر استعمال کرنا ہے آپ جانتے ہیں آج تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جس کو دھوکا دینا کاروبار میں نہیں آتا ہم کہتے ہیں یہ کاروباری نہیں ہے بلکہ اس کو ہم بے وقوف آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بے وقوف اور جس کو چرد زبانی نہیں آتی کہتے ہیں یہ پرلے درجے کا سائن آدمی ہے یہ سائیں بالکل حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو جھوٹ کے ساتھ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ یہ جو فرشتے کرامن کاتبین یا دوسرے رحمت کے فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ اس بو کی وجہ سے اس بدبو کی وجہ سے مینو دور چلے جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں ہمارے کراچی والوں کے فرشتے کہیں گھگر پاٹک پہ رہتے ہوں گے کیوں ہم زبانیں ہماری آگی ہو گئی ہیں جھوٹ پر ہماری زبان چاہے ہم گھر میں بول رہے ہوں چاہے ہم دفتر میں ہوں چاہے ہم کسی کاروباری معاملات میں ہوں ہمارے ہاں جھوٹ چلتا چلا جاتا ہے اور ہم یہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں آج ٹی وی چینلز کے حوالے سے آج کے معاشرتی ماحول کے حوالے سے آج کے یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے اپنے اوپر یہ سب کچھ مسلط کر لیا ہے آج ہم روتے کہ بم دھماکے ہو رہے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں زلزلے آ رہے ہیں سیلاب میں پورا ملک غرق ہو گیا اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم خود دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو ہمارے اعمال خود دعوت دے رہے ہیں ہم خود اس بات پر ہیں زہر الفساد و فی البر والبحر بما کا سبق الناس فساد جتنا بھی ہے دنیا میں چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے وہ تر میں ہو سارے کا سارا فساد بما کا سبق الناس انہی ہاتھوں کی کمائی اللہ کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے اللہ نے تو ایک ایک انسان کے ساتھ بیس بیس فرشتے لگائے ہوئے ہیں ہم تو دو جانتے ہیں نا ہم اور آپ نے تو بس دو ہی سن رکھے ہیں کہ رامن کاتبین ایک رائٹ سائیڈ سے ایک لیفٹ سائیڈ پر ایک انسان کی یعنی اس کی حفاظت پر اللہ رب العزت چوبیس گھنٹوں میں بیس فرشتوں کو استعمال فرماتے ہیں اور ہم اپنے جھوٹ سے ان بیس فرشتوں کو رخصت کر دیتے ہیں ہم سے دور رہ کر ہم پر لانت برسا رہے ہوتے ہیں کہ لانتی اتنی بدبو آ رہی ہے تیرے زبان سے تیرے چہرے سے کہ تیرے قریب کھڑے ہو نبی محال تو اللہ رب العزت تو اتنے کرم نماز ہیں اتنے کرم فرما ہیں کہ ہمارے حالات دیکھتے ہوئے بھی وہ ان کی ہوئے کرم نہیں تبدیل ہوتی دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں الحمد رب العالمین پہلا پہلا نکتہ یہ جانتے سورہ فاتحہ جو ہے نا موضوع سے میں ہٹ گیا ہوں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے قرآن کی سات منزلیں ہیں اور سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور یہ مکمل قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے شریعت اسلامی نے ہر نماز میں لازم قرار دیا لا صلاح تفاتحہ کتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی کیوں تاکہ تمہارے اور میرے ذہنوں میں قرآن کریم کا خلاصہ دن میں پانچ مرتبہ ہر نماز کی ہر ہر رکت میں تر تازہ رہے اب آپ سور فاتحہ پر غور کیجیے الحمدللہ للہ رب عالمی دیکھیں یا رب المسلمین نہیں کہا رب الانبیاء اول مرسلیم نہیں کہا رب المتقین نہیں کہا رب شہدا اول فالحین نہیں کہا رب العالمین تمام جہانوں کا رب تمام جہانوں کا پالنے والا حضرت ابراہیم علا نبی نام علیہ السلام کے کا دفتر خان بڑا مشہور تھا وہ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن ایک بڑا مجوسی آیا آتش پرست جسے آپ پارسی کہتے ہیں وہ مجوسی جب آیا تو وہ تو چونکہ اللہ کے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نام اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیجیے جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی بسم اللہ کریں آپ تو, تو وہ مجوسی کہنے لگا میں تیرے خدا کا نام کیوں لوں میں اپنے خدا کا نام لوں گا جو مجھے ہمیشہ رسک دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمک حرام معلوم ہوتے ہو اللہ تو وہی ہے لیکن تم مجھے نمک حرام معلوم ہوتے ہو تمہارا خدا کون وہ مجوسی کہنے لگا میرا خدا آگ ہے آتش پرست تھا جب اس نے کہا میرا خدا آگ ہے تو سہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کھانا اس کے آگے سے ہٹائے فرمایا اٹھو چلو یہاں اللہ کا دیا ہوا رزق پڑا ہے نکلو یہاں سے بگا دیا یہ موہدین کی اپنی ادائیں ہوتی ہے ابھی وہ مجوسی حضرت ابراہیم کے گھر سے باہر نہیں نکلا ہے کہ جبرائیل امین آ گئے عرصے بھری سے فرمائے ابراہیم نوے سال سے یہ بوڑھا آتش پرست آپ کو پکار رہا ہے لیکن میں نے ایک دن بھی اس پہ کھانا بند نہیں کیا آج آپ کے دسترخوان پہ بھیجا تو آپ نے رخصت کر دیا ہمیں نواز کر دیا ہے آپ نے اب آپ کے لیے لازم ہے کہ اس بوڑھے کو مرائیے اگر یہ آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے گا تو ہم راضی ہیں ورنہ ہم ناراض سیدنا ابراہیم علی نبی علیہ نبینا جناب السلام دوڑے ہوئے چلے اس بوڑھے کا دامن پکڑا فرمائے جس کا نام تیرا جی چاہے لے مگر خدا کے لیے کھانا کھا لے میرے رب کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی بوڑھا کہنے لگا ابراہیم کھانا بعد میں کھائیں گے لیکن پہلے میرا بھی تعلق اسی رب سے جوڑ دیجئے جس نے اتنی نافرمانیوں کے باوجود اپنی خو کرم نہ بدلی تو میرے محترم دوستو طالب علم ساتھیو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا پالن ہار سب کو دے رہا ہے تو یہ جو زہر الفساد و فلبر والبحر ماں کا سبت آئی دن ہماری زبان کی ہم کسی کو ہسانے کے لیے کچھ بول دیتے ہیں کسی کو رلانے کے لیے گالی دے دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے اس آیت کو پڑھ کر اکثر اللہ والے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے ایک بزرگ کی تو موت واقع ہو گئی کہ فرمائے جب اللہ رب العزت سچوں سے اس کے سچ کے بارے میں پوچھیں گے تم نے بننے کے لیے دکھلاوے کے لیے تم سچے بنے تھے بتاؤ کیوں سچ بولا وہ تو مالک الملک ہے یہ جو ٹیچر اس طرف کھڑا ہے سرنمان یہ جو بچہ الٹی کیب پہنا ہوا ہے یہ مستقل ہنس رہا ہے اور بات کر رہا ہے الٹی کیب جو پی کیب پہنا ہوا جی اس کو چپ کرائے تو میں نے محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زبان کے استعمال پر بڑے بڑے لوگ جہنم کی طرف چلے جائیں گے نہیں نہیں کوئی اور سزا نہ دیں میں نے صرف کہا خاموش کرائیں بات تو سننا اس کا حق ہے بس قریب بٹھا دیں سر اس کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری ہمارے اعضا جو ہے نا اس کا ہمیں استعمال نہیں پتا بھئی اس طرف توجہ فرمائے سب ہمیں اپنے اعزا کے استعمال کا نہیں پتا اب دیکھیں نا عام زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس چیز کے آداب کیا مثلا ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو ہم ہمیشہ جانوروں کی طرح سوتنے لگ جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کھانے کے آداب کیا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پھر لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں مولی صاحب میں نے غصے میں طلاق دے دی اللہ کے بندے یہ پیار محبت میں دینے والی چیز ہی نہیں ہے لیکن آپ نے دن اس لیے کہ آپ کو آداد زندگی نہیں پتا تو جو بھی کام کرنے جاؤ تو پہلے سیکھو کہ میرا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے یہ جو زبان پر میں بات کر رہا ہوں نا زبان کے بول اتنے قیمتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبے سال زندگی سو سالہ زندگی پچاس سالہ زندگی کفر میں گزار دی کافر کہلاتا ہے لیکن جب وہ صرف اس زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن ہے کہ اس کے وہ ساری زندگی وہ کفر والی زندگی اللہ رب العزت نے بدل ڈالی اب وہ مسلمان کہلاتا ہے اور دیکھیں نکاح میں نکاح میں بھی انسان کو کوئی ورزشیں نہیں کرنی پڑتی کہ وہ ورزش کرے یا چھلانگے لگائے نہیں, نہیں نہیں نہیں صرف منہ کے دو بول ہوتے ہیں نے اس بچی کو قبول کیا ہاں میں نے قبول کیا بس اب اس بول کے ساتھ اللہ رب العزت نے دیکھیں یہ اللہ کے ہاں الفاظ کی قیمت بتا رہا ہوں کہ ان دو بولوں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ شخص جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے جن کی آپس میں گفتگو جن کا آپس میں تکلم جن کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ تھا اب ان دو بول کے ساتھ وہ دو جسم ایک جان ہو گئے اور ساری زندگی جنہوں نے ساتھ گزاری دو بول الفاظ بول دیے طلاق کے طلاق واقع ہو گئی جو ساری عمر ساتھ گزری زندگی اپنے بچوں کی ماں ہے گھر کی امور کی نگران اور جب اس کو طلاق دے ڈالی دو الفاظ ہی کہنے تھے کوئی ورزش کوئی ایکسرسائز نہیں کوئی جاگنگ نہیں صرف یہ دو الفاظ کہے رخصت ہو گئی تو ہم نے آداب زندگی نہیں سیکھی ہمیں زندگی کے آداب سیکھنے چاہیے کہ زبان کا استعمال کیسے ہوگا آنکھوں کا استعمال کیسے ہوگا کان کا استعمال ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے چھ چیزوں سے بڑی شدید نفرت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے رب کو چھ چیزوں سے بڑی نفرت اور سب سے پہلے نمبر پر جھوٹ بولنے والی زبان جس زبان سے جھوٹ نکلتا ہو اس سے اللہ رب العزت نفرت فرماتا ہے اور اللہ کی نفرت انجام جہنم ہوگا اور بے بےکاب آنکھ جب ہم بازار جاتے ہیں نا تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں مثالوں سے زندگی کے مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو تازی کتا ہوتا ہے نا شکاری تو اس کا مالک جب اس کو چھوڑتا ہے نا وہ اس جڑی بوٹی کو بھی سونگ رہا ہوتا ہے وہاں بھی سونگ رہے کہاں پر شکار پڑا ہوا ہو تو وہ ہر ہر بوٹی کو سونگ رہا ہوتا ہے آج ہماری نوجوان نسل بھی جب بازار جاتی ہے تو ہر کوریڈور پر اس کی نظر ہر کھڑکی میں اس کی نظر رہے ہر دکان پر اس کی نظر اس کی وجہ سے علم دل سے نکل جاتا ہے بد نظری جو ہے نا بدنظری یہ نشیان کا نشیان کا پیش ہے انسان کے دل سے علم اور خشیت الہی نکل جاتا ہے تو دوسری بے لاگ آنکھ بے قابو آنکھ یہ دوسری وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العزت نفرت فرماتے ہیں اور تیسرا منصوبے باز قسم کا دل یہ جو ہم تنہائی میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں نا گناہ یوں کروں گا اگر ابو آ تو یوں کر لوں گا امی آ تو یہ کہہ دوں گا تو یہ منصوبے باز قسم کا دل ہے جو منصوبے بندیاں کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے مجھے اس دل سے بھی نفرت اور ان قدموں سے بھی اللہ کو نفرت ہے جو اللہ کی نافرمانی میں اٹھے اور ان ہاتھوں سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے جو ہاتھ کسی مسلمان یا کسی مظلوم کے اوپر اٹھیں ظلم کر رہے ہوں تو ان ہاتھوں سے بھی اللہ رب العزت کو نفرت ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے آپ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں یہ ہماری زبانوں کا نتیجہ ہے اور دیکھیں نا ہمارے محاورے میں محاوروں میں مشہور ہے بعض باتیں مثلا آپ جب کسی ایک دوست سے بیڑ پڑیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو تجھے ایسی جگہ لے جا کے ماروں گا کہ فرشتوں کو بھی پتا نہ چلے ایسا کہتے ہیں نا اور کوئی ہم سے کہے جی میں سٹین ٹاؤن میں رہتا ہوں تو او ہو آپ اللہ میاں کے پچھواڑے رہتے ہیں یہ کلمات کفر ہیں یہ کلمات کفر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے فرشتوں کی نظروں سے اوجل ہو جائیں ان کو تو اللہ نے بنایا اسی لیے اور اللہ میاں کے پچھوڑے کوئی نہیں رہ اللہ میاں کا تو نہ اغواڑا ہے نہ پچھواڑا وہ تو زمان و مکان سے پاک ذات ہے تو اس طرح کے کلمات کفر ہم کہہ جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں تجویز کرنی چاہیے وقفے وقت سے اپنے ایمان کی تجویز کرتے رہیں سلا توبہ ہر وقت پڑھتے رہیں استغفار کثرت سے کرتے رہیں حضرت تبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کامیاب ہے وہ شخص جس کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو کہ اللہ کو کیسے راضی کروں گا اور جس کا تکلم جس کی گفتار اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ وہ جب بھی بات کرے تو اس سے اللہ کا ذکر بیان ہو رہا ہو حالانکہ اللہ کو ہمارے آپ کے ذکر اذکار کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ سب کے حکر ادب یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے یہ جو بادل گرجتے ہیں چمکتے ہیں گڑ ہیں نا جو آواز آتی ہے برسات کے موسم میں آپ لپکتے ہیں دوڑتے ہیں اوہو ڈر لگ رہا ہے یار کیا ہو گیا یہ بادلوں کی کرکش وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ان کی ایسی تصویر جیسی جسامت ویسی تسبیح یہ جو درخت کھڑے ہیں یہ ان کی تسبیح جو بیل بوٹیاں لیٹی ہوئی ہیں وہ ان کی تسبیح ہے چوپائے مستقل لکو میں ریننے والے مستقل سجود میں اور ہمارے اندر اکڑپن ہم اگڑ قان ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم اور تربیت کا فقدان ہے ہم کتاب ہاں نہ بنے صاحب قرآن نہ بن سکے علامہ اقبال اسی لیے رویا کہ تو تجھے نہیں کتاب سے فرصت کہ صاحب کتاب ہے کہ تو کتاب ہاں بنا صاحب کتاب نہ بن سکا کتاب کی ڈیمانڈ کیا ہے لم تفول مالا تفالون وہ باتیں کیا کرو جن پر تم عمل کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں تو اب میں گیا فارغ ہوں نہیں یعنی وہ زندگی اختیار کرو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان دین امد اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے یہ میں آپ کو نقطے کی بات بتا رہا ہوں نقطے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج بگاڑ کیوں ہے اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا دیکھیں ہمارے اس جسم پر جب ہم غور کریں تو یہ مکمل جسم اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی زدوں سے بنایا ہے الفاظ جد آپ لکھتے ہیں نا اسکول میں تو یہ مختلف قسم کی زدوں سے بنا ہے مثلا یہ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے مگر اس کے مقابلے میں پورا جسم نابینا ہے آپ کسی کی آنکھیں نکال دیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کان یا اس کی زبان دیکھنا شروع کر دیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو یعنی یہ آنکھ پورے جسم کی زد کان سماعت کا کام کرتے ہیں باقی پورا جسم اس کی ضد ہے اگر کسی کے کان آپ پھوڑ ڈالیں تو وہ گہرا ہو جائے گا پھر کسی اور عضو سے وہ سن نہیں سکتا کسی کے ہاتھ آپ کاٹ ڈالیں وہ لولا ہو جائے گا پھر کسی اور عضو سے وہ پکڑنے کا لکھنے کا کھانے کا کام نہیں کر سکتا تو یہ پورا جسم زدوں سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے لیکن ان زدوں کے باوجود ان زدوں کے باوجود یہ پورا جسم ایک چیز سے جوڑا ہے اور وہ ہے روح انسانی اب جب انسان کے اندر روح ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے پاؤں چل کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ لکڑی اٹھا کے کسی کے سر پہ مارے اس کے ہاتھ ڈیفینس کریں گے کہ مجھے لگے نہیں है? آپ کسی کی طرف لپکے مارنے کے لیے وہ دوڑے گا اس کی ٹانگیں باگیں گی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو تمہارا ہیڈک ہے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے تمہاری آنکھ میں درد ہو رہا ہے تم جاؤ ڈاکٹر کے پاس میں تو نہیں جا سکتا میں تھکا ہوں نہیں نہیں پورا جسم ساتھ چل رہا ہوتا ہے بلکہ پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. سر میں درد آنکھ سے آنکھوں آ رہا ہے یہ روح سے جوڑا ہے اللہ نے سب کچھ ان ساری جدوں کو اللہ نے ایک روح سے جوڑا ہے اس روح کو انسان کے جسم میں سے نکال دیجئے تو اب آپ کسی کی زبان کی کھینچ کر کاٹنا شروع کر دیں چھری سے وہ مزاحمت نہیں کرے گا کیونکہ مر گیا ہے روح نکل گئی آپ کسی کی چکا بوٹی بنائیں وہ مزاحمت نہیں کرے گا کیوں روح نکل گئی اسی طرح گھریلو زندگی میں یہ جو گھر ہے یہ بھی زدین سے بنائے جیسے ہمارا جسم زدوں سے بنائے اس طرح ایک گھرانہ زدوں سے بنا ہے باپ جو ہے وہ ماں باپ کی جگہ نہیں ہو سکتی اور باپ ماں کی جگہ نہیں ہو سکتا بہن بھائی کی جگہ نہیں لے سکتا بھائی بہن کی جگہ پر نہیں آ سکتا ان سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں یہ آزاں ہیں گھر کی اور ان کو اللہ رب العزت نے بھی ایک روح سے جوڑا ہے جس طرح انسانی جسم کو روح انسانی سے جوڑا اس طرح گھریلو زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے ایک روح سے جوڑا ہے اور اس روح کا نام ہے اسلام اسلام گھر کی روح ہے اب میں آپ کو یہ بات دوسری طریقے سے سمجھاتا ہوں آپ اگر جوڑنے کا ایک فارمولہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے ہر چیز کے جوڑنے کا مختلف فارمولہ ہے مثلا آپ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو اس کے لیے گلو ہے اور اگر آپ اگر آپ کپڑے کو کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو وہ گلو سے نہیں جوڑیں گے ان کے لیے سوئی دھاگے کی ضرورت اور اگر آپ لکڑی کے دو پیسز کو جوڑنا چاہیں تو وہ نہ سوئی دھاگے سے جڑیں گے نہ گلو سے جڑیں گے ان کے لیے کیل استعمال ہوگا اور اگر آپ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو وہ کیل سے بھی نہیں جوڑیں گے ان کے لیے ویلڈنگ کرنی پڑے گی ہر چیز کا مختلف فارمولہ ہے اسی طرح دو دلوں کو جوڑنے کا جو فارمولہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کا نام ہے اسلام دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کا فارمولہ بنایا ہے خود اللہ رب العزت نے فرمایا آمنحس سید الحم الرحمان بدا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے پھر ان کے دلوں کو ہم آپس میں جوڑ دیتے ہیں دوسری جگہ فرمایا لو انفقتا ما ارد جمی آپ اپنے پیغمبر سے فرمایا میرے محبوب اگر آپ پوری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالے لوگوں پر لو انفقتا ما فل ارد جمی آفئی کن اللہ اللہ یہ اللہ رب العزت ہے کہ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو اسلام وہ ذریعہ ہے جو ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے آج ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو گیا اسی لیے ہمارے گھروں میں نہ اتفاقیاں نہ چاقیاں لڑائی جھگڑے ہمارے معاشرے میں استراب اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم و بربریت اسی لیے کہ ہمارے گھروں سے ہمارے معاشرے سے اسلام رخصت ہو گیا تو اب میں انہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وہ وقت مکمل ہو چکا ہے میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم زبان کے استعمال سے لوگوں کے دل جیتے ہیں دیکھیں ایک نقطے کی بات آخری سن لیجئے یہ زبان واحد وہ وجو ہے انسان کا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہڈی نہیں پیدا فرمائی یہ گوشت کا لو تھڑا ہے اس میں ہڈی نہیں ہے سبق دینا چاہ رہے ہیں تمہارے خالق کہ دیکھو میں نے تمہاری زبان میں جس طرح میں نے تمہاری زبان کو بغیر ہڈی کے نرم پیدا کیا ہے اسی طرح اس کو نرمی کے ساتھ استعمال کرو اسی انداز میں جیسے میں نے اس کی خلقت نرمی والی بنائی ہے اس کو نرمی کے ساتھ استعمال کرو تو اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں سے جو دین رخصت ہو گیا ہے اس کو ہم واپس لانے والے ہو جائیں میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں دعا کرنی ہے میں نے کسی اور بس آپ نے ان باتوں سے جو نصیحت پکڑنی ہے وہ یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں سکول میں گھر میں اپنے محلے میں آپ نے زبان کا استعمال صحیح رکھنا ہے نرمی کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنی یہ جو ہم ابے تبے کر کے گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یہ جو رف اسٹائل ہے اس پر ہماری پکڑ ہوگی تو ہم پکڑ سے بچنے والے ہو جائیں ہماری زبان یہ بتا رہی ہو دیکھیں ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے سوداگر درویش صاحب کے زمانے میں گلستان اسکول کا ایک لیول ہوتا تھا اچھا جب کسی کو آپ بتاتے تھے جی گلستان میں پڑھتا ہوں او ماشاء اللہ گلستان میں پڑھتے جیسے آج کوئی آپ کو سٹی یا بیکن ہاؤس کا بتائے تو اس طرح اس وقت کیوں ایسا تھا کہ بچوں کا ریپرزنٹیشن اچھا ہوتا تھا مہمان ہمیشہ تعمیر سے پہچانا جاتا ہے یہ اساتذہ آپ سے پہچانے جاتے ہیں آپ کے والدین آپ سے پہچانے جاتے ہیں جب آپ گھر جائیں گے جب آپ محلے میں گھومتے ہیں اور کوئی شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں کس ماں باپ کی اولاد اور جب آپ اچھے انداز میں گھومیں گے جب آپ کا سلیقہ اچھا ہوگا لوگ کہیں گے بھئی یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے اس کے اساتذہ کون ہیں اس کے والدین کتنے نیک بخت ہیں کہ ایسا نیک سیرت بیٹا اللہ رب العزت نیتا فرمائے تو آپ ریپرزینٹیٹو ہیں اپنے گھر کے اپنے ادارے کے تو آپ کا بہیویئر ایسا ہونا چاہیے آپ کی زبان پر غلط قسم کے الفاظ آئے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک اچھے معاشرے کے فرد ہو کر ایسی گالی گلوچ والی گفتار کریں یہ فلمی دنیا کو چھوڑ دیجئے وہ تو فلمی دنیا ہے ان کے پاس کیا رکھا ہے انٹرٹینمنٹ لیکن وہ نہ ختم ہونے والی انٹرٹینمنٹ جس کا اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا ہے اس کے حقدار بننے کے لیے اس زبان کا استعمال ان آنکھوں کا استعمال ان کانوں کا استعمال اس پورے جسم کا استعمال اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اس وعدے کو اللہ رب العزت پھر ہمارے ساتھ وفا کریں وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں وہاں پھر داوانہ الحمد للہ